الحبی صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین مدینہ منورہ کی فضاؤں سے حدیث پاک سے ایک خوبصورت واقعہ لے کر آئے ہیں اور واقعہ بھی بخاری شریف کا ہے اور سچ بتاؤں اس واقعے کو کئی بار پڑھا ہے کئی بار بیان کرنے کی سعادت ملی ہے مگر آج بہت خوشی ہو رہی ہے اس واقعے کو آپ کے لیے ریکارڈ کراتے وقت کیونکہ یہ واقعہ مدینہ منورہ ہی میں پیش آیا نبی پاک کے بہت قریب گھر کے بہت قریب پیش آیا اور ہم بھی اس جگہ کے بہت قریب ہیں کیونکہ یہیں چبوتر بھی ہے جی ہاں آج واقعہ گے اصحابِ صفحہ کا. آج واقعہ گے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا ایک دن مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور میں لوگوں کی پر بیٹھا ہوا تھا. میں حضرت جاتے آیت کے متعلق مقصد یہ تھا کہ اس بہانے سے وہ کچھ میری حال زہر پر نظر فرمائیں گے مجھے کچھ کھانا کھلا دیں گے مگر ایسا نہ ہوا وہ میرے پاس سے گزر گئے پھر میرے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا میں نے ان سے بھی قرآن کریم کی چند آئے سنانے کی گزارش کی یہاں بھی مقصد یہی تھا کہ وہ مجھے دیکھیں گے میری حالت کو پہچانیں گے اور مجھے کچھ کھانا کھلا دیں گے مگر میری آرزو پوری نہ ہوئی حضرت عمر بن خطاب بھی میرے پاس سے گزر گئے اتنے میں میرے پاس حضرت ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ وسلم یعنی میرے آکا تشریف لائے مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا تو آپ نے میری دلی خواہش اور چہرے کی حالت کو جان لیا کیا بات ہے میرے آقا کی وہ دلوں کے حال جانتے ہیں تو سیدنا ابو حیرر ربی اللہ تعالیٰ کی اس کیفیت کو کیوں نہ جانے تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابو حرا میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں حضر میں فرمایا آ گیا ہوں. آپ کے پیچھے رہا اور آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے مجھے بھی اندر آنے کی اجازت دے دی گھر کے اندر جب میں داخل ہوا تو پیارے آکا علی فلاق السلام نے ایک دودھ کا پیالہ پایا تو آپ نے ارشاد فرمایا معلوم کیا کہ دودھ کہاں سے آیا ہے تو گھر والوں نے جواب دیا کہ فلاں نے بطور ہدیہ آپ کے لیے بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اب فرمایا کہ اے بویرا میں نے اسی کی کیا رسول اللہ میں حاضر ہوں تو پیارے آکر نے فرمایا اہل صفح کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ یہ اہل صفحہ اسلام کے مہمان تھے جو اپنے اہل و ایال اور و غلام سے دور تھے اور کسی کے یہاں نہیں جاتے جا تھے یہی پڑے رہتے تھے نبی پاک علیہ صلاحت و کے قدموں میں حاضر رہتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ آتا تو آپ ان کے لیے بھیج دیتے خود اس میں سے ذرا سا بھی تناول نہیں فرماتے تھے یاد رہے میرے آقا صدقہ تناول نہیں فرماتے تھے وہ غربا کو دے دیتے ہاں اگر ہدیہ آتا تو اسے خود بھی تناول فرماتے اور اصحاب صفحہ کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ابو رضی اللہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اگر پیارے آقا علیہ نے سارے کو بلایا ہے اتنے تھوڑے سے دودھ میں سب کا کیا بنے گا اگر یہ دودھ مجھے دے دیا جاتا تو میں اسے پی لیتا کچھ جان میں جان آ جاتی مگر نبی پاک علیہ سلاط والسلام نے حکم دیا ہے جب سب لوگ پیئیں گے تو مجھے غالب گمان ہے یہ مجھ تک دودھ پہنچے گا بھی کہ نہیں لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم مانے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا اس لیے میں گیا اور اصحاب صفا کے تمام افراد کو لے کر آیا وہ سب آئے اور اجازت طلب کر کے گھر کے اندر بیٹھ گئے اللہ ولی کیا کیفیت تھی حضرت ابو ہرا رضی اللہ عنہ کی حاضر آپ نے پلاؤ میں نے پیالہ پکڑا اور ایک آدمی کو دے دیا اس نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور پیالہ مجھے واپس کر دیا پھر میں نے دوسرے کو پلایا پھر تیسرے کو دیا باری باری پلاتا رہا نبی پاک علیہ السلام تک <سلام> جا پہنچا سب صحابہ نے سیر ہو کر دودھ پی لیا پیالہ ویسے کا ویسے ہی ہے اللہ اکبر اب نبی پاک علیہ اصلاح السلام نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا اے ابو ہریرا اب تم اور میں باقی رہ گئے ہیں اب تم بیٹھ جاؤ اور دودھ پیو حضرت ابو ہرا کہتے ہیں میں نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا بھوک بھی لگی ہوئی تھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں رچ کے دودھ پیا پیارے آقا نے فرمایا اور پیو کہتے ہیں میں نے پھر پیا اب بار بار فرماتے رہے میں پیتا رہا یہاں تک کہ میں نے انکار کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ کسب ہے اس گات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ محفوظ کیا ہے اب مجھے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی تو پیارے آکا علی السلام نے فرمایا مجھے پیالہ دو پھر میں نے وہ پیالہ نبی اب کی خدمت میں پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تعالی کی ہم دو سنا بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر اس بچے ہوئے دودھ کو نوش فرما لیا ایک پیالہ ستر صحابہ سب کے سب سیر ہو جاتے ہیں پیالہ بھرا رہتا ہے کیا بات ہے میرے آقا کی کیا بات ہے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی جبھی تو اعلیٰ عدرت نے وہ شیر لکھا نا کیوں جناب وہ بیرا تھا وہ کیسا جام شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا آج انہی آقا کے قدموں میں ہم حاضر ہیں انہی کے مدینے میں موجود ہیں انہی کے روزے کے قریب ہیں اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے ان کی سچی محبت عطا فرمائے ان سے سچا عشق عطا فرمائے ہمیں بھی جنت میں نبی پاک کے ہاتھوں دودھ کے پیالے پینا نصیب فرمائے کوسر کے جام نصیب فرمائے بہت خوبصورت شیر ہے نا تیرے صدقے ایک بوند بھی مجھے بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا اللہ کریم ہم سب کو مدینہ منورہ کا ادب نظیف فرمائے آئیے گا جا کا مندر نبی شریف کا نظارہ کیجیے درود پاک پڑھیے اور اپنے دلوں کو اپنی آنکھوں کو اپنی روح کو جلا بخشیے سلور الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ سلا من یا نور نو رو سلا